والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ یا نور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہ میرے سنت کا بہت ہی عظیم رسالہ ہے اس میں جو درود پاک کی فضیلت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں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 اور اس سے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلائی اور مادری چینل کے ناظرین کتاب اللہ کی باتیں سلسلہ ہے ایک بار پھر حاضری ہے اور آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اس سلسلے میں ہم قرآن پاک کے متعلق معلوماتی باتیں سنتے سناتے ہیں سیکھتے سکھاتے ہیں آج جو عنوان لے کر حاضری ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کے پچیس نام عام طور پر آپ نے سورہ فاتحہ کا یہی نام سنا ہوگا مگر اس سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہے پچیس میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی ہو کہ میں شریف کی نسبت سے پچیس ٹوینٹی فائیو اب یہ پچیس نام بھی میں آپ کو انشاء زوجل سناتا ہوں اور بعض ناموں کی وجہ تسمیہ یعنی یہ نام کیوں رکھا گیا یہ بھی انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جو اسلامی بھائی توجہ کریں گے انشاءاللہ زیادہ سیکھیں گے اور یہ یاد رکھیے کہ کسی چیز کے زیادہ اسماں ہونا نام ہونا اس کی زیادہ فضیلت اور شرافت پر دلالت کرتے ہیں زیادہ نام ہے اس کا مطلب اس کی قدر و منزلت بھی زیادہ ہے اس کا شرف بھی زیادہ ہے اس کی عزت بھی زیادہ ہے تو سورہ فاتحہ بہت زیادہ شرف والی ہے مرتبے والی صورت ہے اس کے پچیس نام جو ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں پھر ہر ہر نام کے انشاءاللہ وجہ تسمیہ بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی نمبر ایک سورہ فاتحہ نمبر دو فاتحات الکتاب نمبر تین ام القرآن نمبر چار سورہ حمد نمبر پانچ سب مفانی نمبر چھ ام الکتاب نمبر سات وافیہ آٹھ کافیہ نو سورہ شفا دس سورہ صلاح گیارہ سورہ دعا بارہ فاتحات القرآن تیرہ سورہ قرآن العظیم چودہ سورہ کنز پندرہ سورہ اساس سولہ سورہ نور سترہ سورہ شکر اٹھارہ سورہ الحمد اللہ انیس سورہ الحمد القفرہ بیس سورہ رقیہ اکیس سورہ شافیہ بائیس سورہ سوال تیئیس سورہ تعلیم المسلہ ڈبل بارہ سورہ مناجات پچیس سورہ تفویز علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک تو اس کا مشہور نام ہے سورہ فاتحہ دوسرا نام ہے فاتحات الکتاب فاتحات الکتاب اس سورت کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مصحف شریف یعنی قرآن پاک کا افتتاح اس صورت سے ہوتا ہے تعلیم کی ابتدا بھی اس صورت سے ہوتی ہے نماز میں قرع کا افتتاح بھی اسی صورت سے ہوتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ کتاب اللہ کی سب سے پہلے یہی صورت نازل ہوئی کون سی سورت سورہ فاتحہ کون سی سورت آہ! آہ! آہ! اور بکثرت احادیث میں تصریح ہے یعنی وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صورت کو فاتحات الکتاب ارشاد فرمایا چنانچہ جامع ترمزی صفا تریسٹھ حضرت عبادہ بن سوامت بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس شخص نے فاتحات القاب کو نہیں پڑھا اس کی نماز کامل نہیں ہوئی تو اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو کس نام سے موسوم کیا گیا فاتحات الب علی الحبیب ایک اور حدیث پاک سماج فرمائیے جس میں سورہ فاتحہ کو فاتحات الکتاب کہا گیا چنانچہ سنن نسائی جل پانچ بارہ تیرہ حدیث نمبر ہے نو سو تین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں جس وقت جبریل امین علی السلام نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب ایک چر چراہٹ کی آواز سنی جبریل امی علی سلام نے عرض کی یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا حضرت سیدنا جبریل امی علیہ سلام نے کہا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یا آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک نور فاتحات الکتاب ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا مجموع زوائی صفحہ تین صفحہ 311 حضرت سینا ابو حراہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں جس دن فاتحات الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس دن ابلیس یعنی شیطان بہت رویا تو اس حدیث میں بھی سورہ فاتحہ کو کس نام سے موسوم کیا گیا ارشاد فرمائیے فاتحات فاتح الکتاب آل آل تو سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے فاتحات الکتاب سورہ فاتحہ کا تیسرا نام ام القرآن ام کسے کہتے ہیں اصل اور مقصود کو پورے قرآن کا مقصود جو ہے چار چیزوں کو ثابت کرنا ہے بڑی معلوماتی باتیں بہت توجہ کے ساتھ سنیں اللہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے پورے قرآن کا مقصود کیا ہے چار چیزوں کو ثابت کرنا نمبر ایک الوہیت یعنی اللہ تعالی کی ذات و صفات الوحیت یعنی اللہ تعالی کی ذات و صفات اور معاد یعنی مر کر دوبارہ اٹھنا نمبر تین نبوت اور نمبر چار و قدر تو ان چار چیزوں کو ثابت کرنا قرآن کا مقصود ہے علوہیت معاد نبوت و قدر اور سور فاتحہ سبحان اللہ کو ام قرآن کیوں کہا جاتا ہے سنیے الحمد للہ رب العالمین الرحیم یہ علوہیت پر دلالت کرتی ہے یہ آیت یہ آیات الوحیت پر دلالت کرتی ہیں مالک الدین یہ معاد پر دلالت کرتی ہیں کہ مر کر اٹھنا ہے اور کہ نعبدو و کہ اس پر دلالت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالی کی قضا و قدر سے ہے اور انسان مجبور محض ہے نہ اپنے افعال کا خالی کے اور اسی دن فیروت المفتقیم فیرت الحمت علیہم غیر المحبوب علیہم البلیم یہ نبوت پر دلالت ہے کیونکہ اس آیت میں اس راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی جو انعام فتا لوگوں کا راستہ ہے انعام یافتہ لوگ کون ہیں انبیاء کرام علیہم السلاط والسلام تو اس وجہ سے سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے قرآن کی اصل قرآن کا مقصود چار چیزوں کا بیان چار چیزوں کو ثابت کرنا اور وہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں امام داری روایت کرتے ہیں کہ ہمارے اکالی سلاط والسلام نے سورت کو ہی سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا اکالی سلاط السلام نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن ہے اور ام الک کتاب ہے اور سب آ مفانی ہے سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ حمد بھی ہے ایک اس کا نام سورہ سبع آ مفانی بھی ہے سورہ ام الک بھی اس کا نام ہے سورہ وافیہ بھی اس کا نام ہے سورہ کافیہ بھی اس کا نام ہے سورہ شفا بھی اس کا نام ہے اور اس نام سے اس کو کیوں موصوم کیا گیا آئیے بخاری شریف کی بہت ہی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں. چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر چار ہزار چھ سو تیئیس حضرت سیدہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعلن و بیان کرتے ہم سفر میں تھے ایک جگہ قیام کیا ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو ڈس لیا اور ہمارے لوگ حاضر نہیں ہیں مرد نہیں ہے کیا عام میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے حضرت سعین ابو سعید خدی رضی اللہ تعالی فرماتے ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا اس نے اس شخص پر دم کیا جس سے وہ تندرست ہو گیا کون تندرست ہوا قبیلے کا سردار اس قبیلے کے سردار نے اس کو تیس بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہم کو دودھ پلایا جب وہ واپس آیا وہ دم کرنے والا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم پہلے دم کرتے تھے اس نے کہا نہیں میں نے تو صرف امول کتاب یعنی سوریہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے ہم نے کہا اب اس کے متعلق کوئی بحث نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی کریم رف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق پوچھ لیں ہم مدینے پہنچے زاد اللہ شرف و تعظیمہ تو آکا علی صلاح وسلم سے پوچھا فرمایا اس کو کیا معلوم ہے کہ یہ دم ہے ان بکریوں کو تقسیم کرو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بیمار شخص پر دم کرنا جائز ہے تو سورہ فاتحہ کا ایک نام سور شفا ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ فاتحہ تل ہر چیز سے شفا کا سبب ہے مگر سام سے شام کیا ہے موت سورہ فاتحہ میں ہر مرض کا علاج ہے شفا ہے موت کے سوا اب کوئی کہے کہ بھائی دم کرتے ہیں کرواتے ہیں شفا نہیں ہوتی تو بھئی یہ ہم میں کمی ہے سورہ فاتحہ میں کمی نہیں ہے ٹھیک ہے اس سورت کا نام یعنی سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ سولہ بھی ہے اس کی وجہ تسمیہ یعنی سور فلاح اس کو کیوں کہتے ہیں یہ بھی سماعت فرما لیجئے چنانچہ مسلم شریف حدیث نمبر پانچ سو اٹھانوے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا یہ ہے حدیث قدسی کہ ہمارے آقا علی سلا تو اسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ادیشی قبضی ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان سلاد کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے سلاد کہا سورہ فاتحہ کو قسمت تو بینی وبین عبدی نصفین اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے جب بندہ کہتا ہے الحمد رب المین تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری صنا کی جب بندہ کہتا ہے یوم الدین اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم کی ایک بار فرمایا میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے جب بندہ کہتا ہے عید الصراط راط المستقیم فیروت الزین علیہم غور المحبوب علیم علب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے تو اس حدیث میں سور فاتحہ کو کیا کہا گیا فلاح فاتحہ کا ایک نام سورہ دعا بھی ہے یہ اس کا نام کیوں ہے آئیے سنیے کہ یہ سورج جو ہے یعنی سورہ فاتحہ اس میں اللہ تعالی کی حمد و سنا اور اسی سے آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین پھر بندے کی عبادت کا ذکر ہے پھر اللہ تعالی سے سرات مستقیم پر ثابت رہنے کی دعا ہے اور دعا اور سوال کا یہی اسلوب ہے یہی انداز ہے کہ پہلے حمد و صنا کی جائے پھر دستے طلب بڑھایا جائے قرآن پاک میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا لکھی ہے اس کا بھی یہی انداز ہے کہ پہلے آپ نے اللہ تبارک وا تعالیٰ کی حمد و صنا کی پھر دعا کی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے اس کا بھی یہی انداز ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا پھر سوال فاط عرف سنا آسمان و زمین کو ابتدان پیدا کرنے والے اور پھر دعا کی انتا ولی دنیا والا تو وہ فنی تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا پھر سوال تو سورہ فاتحہ میں یہی طریقہ ہے اس طریقے سے دعا کی تعلیم دی گئی ہے اس لیے سورہ فاتحہ کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحات القرآن اس لیے کہ اس سورت سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ کا ایک نام قرآن العزین یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے سنیے حضرت سئینابحرۂ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ القرآن العظیم یہ یعنی سور فاتحہ قرآن عظیم ہے اس لیے کہ اس کا یہ نام سورہ فاتحہ کا نام قرآن عظیم اس لیے ہے کہ اس میں وہ تمام معنی پائے جاتے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں اس کا پہلے بھی بیان ہوا نا وہیت کا بیان معات کا بیان نبوت کا بیان قضا و قدر کا بیان سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ کنز بھی ہے کنز یعنی خزانہ ہم آلہ حضرت کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا کیا نام ہے اس کا کنز ایمان ایمان کا خزانہ اب یہ کنز نام کیوں ہے آئیے سنیے تفسیر روح بیان میں حدیث سے کسی لکھی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ فاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ کنز بھی ہے اس کا ایک نام اساس بھی ہے بیس بنیاد یہ قرآن کی اصل ہے اور قرآن کی پہلی صورت ہے اس لیے سورہ فاتحہ کا سورہ احساس بھی کہتے ہیں اس کو سورہ نور بھی کہتے ہیں سورہ شکر بھی کہتے ہیں سورہ الحمد اللہ بھی کہتے ہیں سورہ الحمد الفا بھی کہتے ہیں سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں شافیہ شفا دینے والی تسکین دینے والی سورہ سوال بھی کہتے ہیں اس کو سورہ تعلیم المس بھی کہتے ہیں سوال سکھانے والی صورت اس میں سوال کے طریقے بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے پہلے اس کی حمد و صنا کرو اس کے بعد اس سے اپنی طلب پیش کرو سورہ فاتحہ کو سورہ مناجات بھی کہتے ہیں اس لیے کہ بندہ اپنے رب عزب جل سے مناجات کرتا ہے کس طرح مناجات کرتا ہے ترجمائی کنزول ایمان ہم تجھی کو پوجھیں اور تجھی سے مدد چاہیں پچیسواں نام سورہ فاتحہ کا سورہ تفویز یعنی سپرد کرنا بندہ اپنا تمام معاملہ اللہ تعالی کے سپرد کرتا ہے جب اس سورت کو پڑھتا ہے نا دیکھیں وہ آج پڑھتا ہے جب کنس آئین تجھے اسے مدد چاہیں تو بندہ اپنا معاملہ رب کے سپرد کرتا ہے اس لیے اس سورت کا نام سورہ تفویض بھی ہے جلدی جلدی آپ کی خدمت میں یہ پچیس نام ارض کر دیے اس کی وضاحت سب کی نہیں پیش کی اس وجہ سے بھی کہ وہ سوالن جوابن کچھ وقت مل جائے ورنہ وافیہ کافیہ شفا صور صلاح وغیرہ اس کی بھی سب مسانی کی بھی تفصیل ہے مسانی یہ سات آئے دہرائی جاتی ہیں بار بار اس لیے اس کو کہتے ہیں وافیہ اس لیے کہ اس سورت کے مضامین جامے اور وافی ہیں کافیہ اس لیے کہ اس کے بدلے میں کسی اور سورت کو نہیں پڑھا جا سکتا اور شفا کے بارے میں تو میں نے آپ کو ورز کیا اور یہ جسمانی امراض سے بھی شفا دیتی ہے روحانی امراض سے بھی شفا دیتی ہے اور فلاح بارے میں تو میں نے آپ کو کیا علامہ علوسی نے سورہ فاتحہ کے بائیس نام لکھے اور میں نے جو پچیس نام جو جمع کیے یہ خزان الارفان سے اور قرآن حضرت علامہ جلال الدین شاف رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتابیں وہاں سے حاصل کی آئی اب اس کو کچھ ہم سوال ان جوابن دہرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کو پختہ یاد کرنے کی سادت حاصل ہو جائے سلو علی الحبیب آپ نے سنا یہ سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں پچیس نام خزائن العرفان میں صدر الفاظل مفتی سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ نے اس کے کتنے نام لکھے پہلے ہاتھ اٹھائیے جو بتانا چاہتا ہے وہ جس سے پوچھے وہ بتائے ماشاء جی بتائیے یہ جی خزان العرفان میں اس کے بیس نام بتائے گئے ہیں کس کے نام سورت الفاتحہ کے سرغان اللہ انہوں نے درست جواب دیا اللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی یاد کر لیں خزانفان میں بیس نام لکھیں اور بائیس نام کس نے لکھیں سورہ فاتحہ کے حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ اللہ ان کا جواب درست ہے سورہ فاتحہ کے پچیس نام کس کتاب میں لکھیں ہیں جی جنہوں نے آخر میں ہاتھ اٹھائے بھائی علامہ سیوتی رحمت اللہ رہ ماشاء ان کی کتابیں التقان فی علوم القرآن اس میں سورہ فاتحہ کے آپ نے پچیس نام لکھے ہیں آل ماشاء اللہ ان کا جواب مدینہ مدینہ زیادہ نام ہونے کی کوئی فضیلت بھی ہے جی بتائیں کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس کی قدر و منزلت کی دلالت کرتے ہیں سبحان اللہ نام زیادہ ہے اس کا مطلب اس کی قدر و منزلت بھی زیادہ ہے ماشاء اللہ اللہ تبارک وطالعہ کے کتنے نام ہیں ننانوے مشہور ہیں بے شمار نام ہیں ہمارے اکالی فلاط اسلام کے اسما ننانوے مشہور ہیں تو بے شمار ہیں سورہ فاتحہ کو ام الق قرآن کیوں کہا جاتا ہے جی بتائیے ام کہتے ہیں اصل یعنی مقصود کو قرآن مجید میں سرت فاتحہ میں پورے قرآن مجید کا اصل بیان کیا گیا ہے اس لیے ماشاءاللہ اللہ ان کا جواب درست ہے آلہ. قرآن کے پاک کا مقصود چار چیزوں کو ثابت کرنا ہے وہ چار چیزیں اگر کوئی بتا دے تو کیا بات ہے جی بتائی الوہیت ماشاءاللہ معاد نبوت اور کزا قدر ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے انہیں توحفہ پیش کیجیے اور یہ چاروں باتیں جو ہیں نا یہ سورے فاتحہ میں موجود ہیں الحمدللہ رب المین الرحمن الرحیم الوحیت پر دلالت کرتی مالک یوم الدین یہ آیت معاد پر دلالت کرتی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا ایاک کا و ایاک کا یہ اس پر دلالت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالی کی قد و قدر سے انسان نہ مجبور محض ہے اور نہ ہی اپنے افعال کا خالق ہے اور احدین افسراۃ المستقیم سیرت اللہ علیہ غیر المحبوب علیہم وبین یہ نبوت پر دلالت کرتی ہے کہ اس راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی کہ جو انعام یافتگان کا راستہ ہے وہ کس کا راستہ ہے انبیاء کرام علی مسلاۃسلام کا سورہ فاتحہ کا ایک نام شفا بھی ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس کو شفا کیوں کہتے ہیں ماشاء اللہ جی اس سورت میں تمام بیماریوں کی شفا ہے ماشاءاللہ اس لیے اس سورت کا نام سورج شفا بھی ہے ماشاءاللہ اب وہ تمام بیماریاں جو روحانی ہیں جسمانی ہیں سب کا علاج ہے اچھا اب ہم دم کرواتے ہیں شفا تو ہوتی نہیں پھر کیونکہ ہم میں خامیاں ہیں ہمارے دم میں دم نہیں ہے اس لیے شفا نہیں ہوتی ورنہ سورہ فاتحہ میں تو شفائی ہی شفا ہے موت کے سوا ہر مرض کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے اور یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ مریض پر سور فاتحہ پڑھ کر دم کرنا جائز ہے سورہ فاتحہ کا نام سبرآفانی بھی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی سات آ ہیں اس لیے اس کا نام سب احسان ہے ماشاء اور وہ سات آتے ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے اس سورت کا نام سورہ حمد بھی ہے اس کی وجہ تسمیاں کیا ہے سورت الفاتحہ کو سورت الحمد بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی حمد بیان کی گئی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ مرحبا اس کو سورہ فاتحات القرآن بھی کہتے ہیں اس کی کیا وجہ سورہ فاتحہ کو فاتحات القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا آغاز اس سے ہوتا ہے سہان اللہ ماشاء اللہ ان کو بھی توحفہ پیش کیجیے اس کا نام سورہ کنس بھی ہے کنز کا کیا مطلب ہے یہ تو بہت سارا پتا ہوگا جی آپ بتائیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورج فاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے سہان اللہ اللہ ہمیں یہ خزانہ عطا فرمال آمین, آمین. ہم دنیا آخرت میں مالہ مال ہو جائیں گے ماشاءاللہ ان کو طفع پیش کریں سورہ تعلیم المسئلہ بھی اس کو کہتے ہیں اس کی وجہ تصمیع سورہ فاتحہ کو تعلیم المسئلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں سوال کرنے کا انداز بتایا گیا ہے ماشاء اللہ اللہ تبارک وطلا ہمیں سور فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے خوش نصیب مسلمان جو نماز کے پابند ہیں ماشاءاللہ اللہ دن میں کئی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کتنی برکتیں رحمتیں حاصل کرتے ہیں اور کتنی عظیم صورت ہے یہ آئیے ایک حدیث پاک مزید آپ کی خدمت میں ارد کرتا ہوں صحیح بخاری شریف حدیث نمبر اکتالیس سو چودہ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعلن و بیان کرتے میں نماز پڑھ رہا تھا دوران نماز اللہ کے محبوب علی سلاۃ اسلام نے مجھے بلایا فرماتے میں حاضر نہ ہوا جب حاضر ہوا تو عرض کی اللہ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا فرمایا کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا اس تجیبول اللہ ولی رسول اللہ اور رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ پھر فرمایا سنو میں تم کو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعلن فرماتے ہیں پھر اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ہم نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے ارض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم صورت کی تعلیم دوں گا فرمایا الحمد رب العالمین یہ سبعہ مفانی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے یہ عظیم صورت ہے اور میٹھی میٹھے اسلائی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے دوران اکالی سلا تو سلام بلائیں تو آنا واجب ہے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی آکا کی بارگاہ میں نماز حاضروں سے نماز کیا ٹوٹے گی ہم تو آقا کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں بھی سلام پیش کرتے ہیں جی ہاں تو شعود میں پڑھتے نہیں السلام علیکہ ایوہ النبی پڑھتے ہیں نا تو سورہ فاتحہ بہت عظیم صورت ہے اللہ میں قرآن کی محبت نصیب فرماد سورہ فاتحہ کی محبت نصیب فرما دے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ عز وجل وہ قرآن کی محبت پیدا ہوگی نمازوں کی محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ اللہ اور بھی بہت کچھ ہمیں حاصل ہوگا ہے ہی مدنی ماحول تو انشاءاللہ جب مدنی ماحول میں آ جائیں گے تو مدینہ مدینہ ہوگا آئیے میں آپ کو غیبت کی تباہ کاریاں جو کہ فیضان سنت دوم کا ایک چیپٹر ایک باب ہے اس میں صفحہ نمبر دو سو تیئس سے ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں قصور پنجاب پاکستان کے ایک نوجوان اسلامی بھائی کی تحریر بتصرف پیش کرتا ہوں امیر سنت فرما رہے یہ قیدے میں ان دنوں میٹرک کا طالب علم تھا بری صحبت کے باعث زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی تھی مزاج بے حد وسیلہ بدتمیزی کی عادت والد صاحب کیا دادا جان کیا دادی جان کیا سب کے سامنے کینچی کی طرح زبان چلتی تھی ایک روز ہمارے ہاں دعوت اسلامی کا کافلا آ گیا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں عائشان رسول سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا ایک اسلامی بھائی نے ارفادی کوشش کی درس کی شرکت کی دعوت دی ان کے میٹھے بول نے اثر کیا میں ان کے ساتھ درس میں بیٹھ گیا درس کے بعد انہوں نے بڑے میٹھے انداز سے کہا کہ چند دن کے بعد سہرائے مدینہ ملتان میں داو اسلامی کا تین روزہ بین الاقوامی سنتوں بڑا اجتماع ہو رہا آپ بھی شرکت کیجیے یاشی کے رسول جو کہ ان دنوں میٹرک کے طالب علم تھے کہتے ہیں کہ ان کے درس نے مجھ پر بڑا اثر کیا مجھ سے انکار نہ ہو سکا یہاں تک کہ میں سنتوں بھرے اجتماع میں سرائے مدینہ ملتان میں حاضر ہو گیا وہاں کی رونقیں وہاں کی برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور جو اجتماع میں آخری بیان ہوا تھا گانے باجے کی ہول ناکیاں یہ میرے سنت نے بیان کیا تھا وہ سن کر تو میں تھرا گیا آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے الحمد للہ میں گناوں سے توبہ کر کے اٹھا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا میں مدنی ماحول سے وابستہ ہوا تو گھر والوں نے اطمینان کا سانس لیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یا شکر رسول کہتے ہیں مجھ جیسے بگڑے ہوئے بد اخلاق خستہ خراب نوجوان میں مدن انقلاب برپا ہوا اور اس سے متاثر ہو کر میرے بڑے بھائی نے بھی داڑھی سجا لی بلکہ امام شریف کا تاجر سجا لیا میری ایک ہی بہن ہے الحمد للہ مجل میری اکلوتی بہن نے بھی مدن برقع اوڑھ لیا گھر کا ہر فرد سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ اتاریا میں داخل ہو گیا گوسے پاک کی غلامی کا پٹا گلے میں پہن لیا اس انفرادی کوشش کرنے والے میرے محسن اسلامی بھائی کے میٹھے بول کی برکت سے اللہ تعالی نے ایسا کرم کیا کہ میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی درس نظامی میں داخلہ لے لیا اور بیان دیتے وقت درجہ فالسا یعنی تیسری کلاس میں پہنچ چکا ہوں الحمد للہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے تعلق سے علاقائی قافلہ ذمہ دار ہوں میری نیت ہے انشاءاللہ شاء اللہ عزا وجل یکموشت بارہ ماہ کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کروں گا آلو. دل پہ گر زنگ ہو آلو. گھر کا گھریز سب کا بھلا کاف میں چلو سیکھنے سنتے رتے لے رنمتے کاف لے میں چلو کاف میں چلو روح روح چلو, سنت سنت سنت چلو ایک سنتے کافلے میں چلو لوٹ میسم کافلے میں چلو ایک نوجوان کو جو بگڑا ہوا نوجوان تھا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے حافظ قرآن بنا دیا اور ماشاء اللہ جامعہ میں پہنچا دیا اب تک تو شاید یہ مدنی بھی بن چکے ہوں گے جامعہ المدینہ جو دعوت اسلامی کے جامعات ہیں اس سے جو فارغ ہوتا ہے نا اس کو مدنی کہتے ہیں ہو سکتا ہے اب تک تو یہ فارغ بھی ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت نصیب فرمائے قرآن پاک پڑھنے کی پڑھانے کی سیکھنے کی سکھانے کی توفیق تطا فرمائے سور فاتحہ اور پورے قرآن کی تلاوت کی سعادت نصیب فرمائے آمین آمین آمین, آمین نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ والی